جو ان کا لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے اور جو بدیلا بدکام والوں کو بدلا نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا